کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آکر گھیر لے عقامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو